بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخير منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على من لا نبي بعده ثم بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي او نصير ما ننسخ نہیں ہم منسوخ کرتے من آیت کوئی بھی آیت او سیہ یا اسے بھلا دیتے ہیں بخیر ناتی تو ہم لے آتے ہیں بخیر منہا اس سے بہتر یا اس جیسی آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس جیسی یا اس سے بہتر اور لے آتے ہیں ماننسخ سخ اس کا مطلب ہے بعد میں آنے والے شرح حکم کے ساتھ پہلے کسی شرح حکم کو ختم کر دینا جیسا کہ پہلے بیت المقدس کی بلا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والا حکم منسوخ کر کے یہ حکم دیا کہ اب تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو اسے کو کہتے ہیں منسوخ کرنا یہود جو تھے یہ نسخ کے قائل نہیں تھے یہ اس کے منکر تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ صلاح و سلام بھی اسی لیے جھٹلایا کہ انہوں نے تورات کے بعض احکامات کو منسوخ کر دیا تھا یعنی تو رات کے کئی ایسے احکامات تھے جن پر عمل کرنا منسوخ ہو گیا تھا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم منسوخ کرتے ہیں تو اس جیسے یا اس سے بہتر کوئی آیت لاتے ہیں کیوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں جیسے چاہتا ہوں کر سکتا ہوں فرمایا ماننسخ نہیں ہم منسوخ کرتے من آیت ان کوئی بھی آیت او سیہ یا ہم اسے بلا دیتے تو نعتی ہم لے آتے ہیں بخیر منہا اس سے بہتر او مصلیحا یا اسی جیسی علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ یہ کہ اللہ اللہ کل ان قدیر ہر چیز پر قادر ہے علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ یہ کہ اللہ اسی کے لیے بادشاہی بات زمین و آسمان کی سب اسی کا ہے وماء لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ میں ولین کوئی بھی ولی کوئی بھی دوست ولا لانصیرن اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا